دعوت اسلامی تیری دوم مچی ہو جی ہو اگلوں سہلن مرہبا اغلوں سہلن جشن منائے سب مل کر جنڈے لدائے سب مل کر عید منائے سب مل کر سب مل کر آقا کی آمد مرحبا ہبا تا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا ستخالے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہنا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبل پڑتی ہے کلمہ نور کا جو گدا دے لیے جاتا گے تو تھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا لانور کا نور دن دونوں ڈال سب کا نور کا نور دندو نوتے راد ڈال نور کا جشن منائے سب مل کر جنڈے لگائے سب مل کر عید بھائی سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد ملحبا داتا کی آمد ملحبا جانا کی آمد ملحبا پیارے کی آمد ملحبا جھوم کر سارے پکارو مل خبایا مستعفی جھوم کر لب کہو یارو مل خبایا مصطفیٰ کہ کر اسیا شیارو ملخبایا مصطفیٰ بگڑی قسمت کو سوارو مل خبایا مصطفیٰ مفلس و غربت کے مارو ملخبا مصطفیٰ کہ دامن کو پسارو مرحبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو مال دارو مرحبایا مصطفیٰ بادشاہ و نام دارو مرحبایا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبایا مصطفیٰ کہہ دو اے فرقت کے مارو مرحبایا مصطفیٰ سب پکارو دل فگارو مرحبایا مصطفیٰ اے نتیمو بے سگارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو ایسا جدا گزارو یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو کبھی کے مینارو یا مصطفیٰ سبز گمد کے نظروں مر یا مصطفیٰ سبز گمد کے نظاروں مر ابایا مصطفیٰ المرحبا جشن منائے سب مل کر جنڈے لگائے سب مل کر عید منائے سب مل کر نعرے لگائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا جب تن چاند تارے جلد ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے دو جہاں کے شاہ کی شاہی سواری آ گئی رحمت کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے آ رہے گے شافع محشر اٹھو اے آسیوں ہم گناہ گاروں کو حق سے بخش باتیں جائیں گے عطار ہم نات سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے دھوم گے ابار دھوم گے ادار دھوم عطار اتار شاہ کے میلاد کی, کی جھوم کے تم بھی بکرو مرایا مستبا <سلام> مرہاب جشن منائے سب مل کر جنڈے لیدائے سب مل کر عید منائے سب مل کر آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا پیادے کی آمد مرحبا